سید امبیا محمد المصطفیٰ والا علی صحابی علی صدق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوه لعلهم يرجعون سدان اللہ, اللہ منو عليه سلو تسلیم شوق شوق بابا دے بلند سلات و سلام علیک سیاں رسول اللہ سلاۃ والسلام علیک سبیب اللہ سلاۃ وسلام علیک سحمت اللہ علمی ولی کا صحاب یا سیدی, يا رحمت و و يا سیدی يا محمد رسول اللہ دوسرا درود ختم اللمبیا لہ تحیت و ثنا بعد قادر مطلق جل جلاله امن و له وظم برہان وہ دی پاک بارگاہ دین در دعا و فریاد التیجاه اخت اعلی جل مجدہل کریم سونا ناچی فقیر فقیر پر تقصیر دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و فکر رضی غلطی خطا و محفوظ و ممون فرماوے صدقہ مدینے دے زائدار مابے خدا و اشرفیہ میا مالک ہر دو سرابات اعلی علیہ پچھلے جمع مبارک شریف کے آغاز کیا کالی مہاتما جنابوں کے سامنے گوشت گزارج اسی موضوع نوگی چلانا چاہنا اللہ تعالیٰ دی بارکات اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نے صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرماوے ہوئے میں نے شرح صدر دنال سمجھ کے بیان دی سمجھانے دی توفیق نصیب فرما ہوئے میں نے سمجھانے دی تو انہوں دی اور اس تو بالسان سارے انرال کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرما ہوئے دوستو میں جناب رہا دے سامنے جس موجود آغاز کی تحصیح اس اسلام دا نظام تربیت اسے حوالے کہ انسان و اسلام جو انسان بنا دا ہے, واسطے جو اصول ہے, ہے وہ کیا ہے جو انسانہ انسان دا معاشرہ اسلام اتنا آلہ اور اتنا بہترین اور اتنا زبردست کر چڑ ہے کہ فرشتیا مثال بنا چھوڑ دا ہے بیت دیاں ہورا دی مثال بن نے بلکہ جنت دیاں ہورا واسطے بھی قابل رشک بن جرد جر نے مرد فرشتیاں اعلی بن جانے نے آخر کروں کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے کوئی نہ کوئی نظام ہے جس کے ذریعے سارا کام کیا ہے ایمہ جناب رہاں دے سامنے آغاز کیتا تحسی اور انشاءاللہ لزیز اس موزون میں آگے چلانا جانا جناب رہی توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ لزیز بڑی آہم مہم قیمتی باتا وقت مختصر میں انشاءاللہ لزیز وقت مختصر دے اندر آہم مہم بڑیاں قیمتی ورید کی آئی نکتے والیاں باتا آہم اصولی باتا جناب رہاں دے سامنے گوشت گزار کر دیا آنگا انشاءاللہ لزیز تو نے اُمید پر آزاد اندر بالکل آغاز ایک اجمالی جے خاکہ دینا چاہنا ایک اجمالی خاکہ ہوئے گا اور اس بعد پھر اس کی تفصیلات ہو جانیاں سب نال پہلا سب نال پہلا انسانوں انسان بنان واسطے اور معاشرے نو اسلامی بنان واسطے معاشرے نو انساناں والا معاشرہ بنان واسطے جنت دا ماحول بنان واسطے اعلی بنان واسطے نیک بنان واسطے چنگا بنان واسطے اللہ دی رضا اللہ بنان آلے اسلام اسلام نے جو طریقہ کار دسے بنیادی طور سے ترائے سہی بنیادی طور ہے؟ ترائے سہی ہیں پہلی شہ ہے تعلیم و تربیت سب نے پہلی شہ کیا ہے تعلیم و تربیت ہے کہ اسلام انسان تعلیم و تربیت اس رنگ نال انداز کرتا ہے کہ انہوں دے دل کے اندر برائی دی، نفرت پیدا ہو جاوے اور نیکی نال پیار پیدا ہو جائے برائی نال نفرت ہوے نیکی نال پیار ہوے دے واسطے کیڑا اصول اختیار کرنا پیندا ہے تعلیم دا نظام کیویں دا بنانا پیندا ہے او میں تواڈے سامنے اگے جا کے وضاحت کرناواں تعلیم دا نظام اصول طریقہ کار اسلوب طرز کیویں دا اپنانا پیندا ہے کہ جیندے نال دل دے اندر اخرت دا پیار آ ہے اور اخرت دا پیار آ ہے اور دنیا دی نفرت آ جاندی ہے برائی تو نفرت آ اور نیکی نال پیار آ جاندا او کیڑی ہے وہ کہڑی شہ ہے کہ جڑی تعلیم دی اندر اگر پیدا ہو جائے کیونکہ تعلیم دا تو دنیا شور ہے تھان ہے کہ جنابے والا ایک تکمیل ہوتی ہے یہاں قسمت نوئے بشر تبدیل ہوتی ہے تھا تھا تھانے لکھا ہوں تعلیم کا بہت شور ہے بہت ہر پاس خلخلا ہے بہت رولا بندیات بندیا کے پیار ہو گل نہیں لبھی بندیا نیکی گل ہوت والی گل ہو جائے وہ نہیں لبدا میں تانوں واجہ گل کرنا واں کہ اٹ پٹّو تے دس پڑے لب جاندا ہے پر جنوں آکھ نے انسان تعلیم تے ہوندی ہے انسان بناਉਣ واسطے صحیح بات ہے کہ تعلیم ہوندی ہے انسان بناਉਣ واسطے تعلیم دا بنیادی مقصد ہوندا ہے کہ انسان نو انسان بنا چھوڑنا گال میری توجہ نال سمجھنا وقت مختصر لے میرے جملیاں تے توجہ رکھو گے تاں کہ میں کچھ جڑا اجلت نال تیزی میرا اے بولنا نقصان نہ دے نہ ہوئے اور تساں میری گالوں وی سمجھ سے بار بار جملے دہراواں گا جیرے قیمتی ہوں گے جیرے میں جتے ضرورت محسوس کرانگا وہ تھے میں جملہ بار بار دہراواں گا تاکہ گل ذہن نشین کوشش گا بھی ہو جائے یہ طرح کو گل میری توجہ نہ سننا پہلے میں ایک اجمالی خاکہ دین لگیاں ایک گل ذہن چرکھو تعلیم ہندی قادر واسطی ہے ایک گل پکی ٹھکی ہے تعلیم امائی واسطی نہیں ہندی تعلیم انسان انو انسان بنان واسطی ہندی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی توجہ نال بات سمجھنا. سمجھنا تعلیم ہوندی ہے انسان انسان کامل بنا چھوڑنا ان تعلیم دا تے شور ہے تعلیم دا تے بہت خلالا ہے بہت رولے پر تسا جان دیو کٹ پٹو دس بڑے لب جائے گا کوئی گلی کوئی بازار کوئی محلہ سکول تو خالی نہیں ہے تعلیمی مراکز اپنے پریشان او شوکت دے نال فی الحال تے باویں مگر چل رہے تو سونے ہو دے اندر نگاہ کرنے, آ, غور کرنے, آ, توجہ کرنے نو جانچنے آ, پرتالنے پڑتال تحقیق کرنے سمجھن کی کوشش کرنے تو سونے ہو انسان تے لبتے نے پر انسانیت ایت بہت دور لبتے نے جا کے بیٹھو انسان ایت تہت میری گل سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا تُسا اپنے آپ خود اندازہ لگاؤ اس گل تُسا خود اس گل تے غور کرو تُسا اپنے ساتھی دوست بیلی محول معاشرہ گلیاں محالیاں دے اندر رہن والے دوست حضرات بازاراں دے نال بازاراں دے اندر ٹورن ساتھی تُسا انہاں دی طبیعتاں انہاں دی گلاں باتیں انہاں دے بول چال اندازے لگاؤ پر پتہ لگے گا کہ مار خجم رہ گئے تیرے مخوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے پھول ہے خشبو نہیں ہے انسان ہے انسانیت نہیں ہے آخرکار سوچنا پے گا کہ وہ تعلیم کے اندر بنیادی طور پہ نیڈا تعلیم دے ملتا ہے پھر تعلیم انسان نگیار لٹےرا بدماش ڈاک رخی اندر بہ کے لٹن والا نہیں بنا دی فاروق اعظم جی ایک, ایک خاکہ پیش کرنا ہے پہلے سمجھو اور اس بعد ان شاء اللہ جی تفصیلات سب نال ہے ترائے, ترائے ماحول نو پاک کرنے معاشرے نو پاک کرنے چنگا بنان واسطے اللہ بنا واسطے سونے کردار آسندیدہ انسان بنا ترائش, ترائش پہلا کیا ہے تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت اسلام کج بھی کردہ کہ تعلیم و تربیت ہوئے ذہن کنج کا بن جائے ذہن تعلیم و تربیت ذہن کنج کا بن جائے نیکی پسند ہوئے برائی تو نفرت کرنے والا ہوئے ایک پاسے دا نفع ہوئے اور ایک پاسے ایک پاسے اللہ دی رضا ہوئے وہ سونے یاد رکھ لے اصول تعلیم ہے اگر نفع ہوئے دوسرا پاسے اللہ دی رضا ہوئے وہ اللہ دی رضا نو چھوڑ کے آخرت دے نفع نو چھوڑ کے دنیا دے نفع نو جفا مارے آ جہان مٹھا اگلا جہان کس نے دھٹا کائناتیاں ساریاں کتاباں کتاب پڑھ جائے زمانے دا جاہل ہے زمانے کا نادان بے بخوب آمک ہے خالی ہے پر جن کے اندر دے جذبات جن ایمان کی قوت جن ایمان کا زور اور جن کے ایمان دے بلبلا شولا اور جوش ہوئے کہ ایک پاس کائنات نعمت ہوئے ایک پاسے محمد دی رضا ہوئے ایک پاسے کائنات دی نعمت ہوئے ایک پاسے مولا دی رضا ہوئے میں کائنات دی نعمت میں کائنات نفیا میں کائنات دی مال نو میں کائنات کی دولت نٹھی سے لکھ کے اڑا دیا گا کیا میری نگاہ دے اندر کائنات ایک پاس ہوئے محمد دی رضا کائنات ہے سمجھو سونے میں پہلا ابتدا دیندر میں پچھلا جمعہ بطور مقدمہ اور تمہید دے سی اے جمعہ میرا سمجھو موضوع دا آغاز ہے پر میں پہلے بنیادی طورت ایک خاکہ دینا چاہنا ہوں انہوں تسا زینچ بٹھاؤ انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم جدو تسا موضوع مکمل سونے لوگے تو آٹے دیل اندر اسلام دیتر سے ہوئے طریقے دی عظمت شان بیٹھے گی تسا آکھو گے سونے ربہ تیری بھی مثال نہیں اور سونے رب دحبوبا تیری بھی مثال نہیں اور جڑا نظام جڑا طریقہ قانون اور جڑا ماحول معاشرے اور رہن سہن دیواستے. رنگ ڈھنگ تو گیا ہے آپ ایک پاس ہو جاوے ان مقابلہ نہیں کی جا سکتا سب کیا پہلی ہے تعلیم و تربیت ہے کی اخریاں اس نکتے والے پاسے میں اونا ہے تا کر کے بار بار زور پا رہا بار بار زور پا رہا کہ سمجھیا جائے گا او کیڑی شے ہے او وچلی کیڑی گل ہے جیڑی گل دے تعلیم کامل ہو جاندی ہے اور پڑھن والے جگرو ستان والے نہیں ہوندے بلکہ جگ دے واسطے گلاب دے پھول وانگ ہو جاتے پہلی گل اور دوسری شائع� پہلا انسان دی تعلیم و تربیت اسلام کردائی تا کہ انہا ذہن برائی تو نفرت کرنا لاؤو نہیں کرنا لاؤو دوسری شائعanha کیا ہے؟ توجہ دوسری شائع دوسری شائعہ شائع اہھے اسلام جو ہے نا اسلام برائی دے اسباب ختم کر چھوڑ دیں برائی دے میری قال سمجھنا برائی دے اسباب برائی دے اسباب ختم کردائی میری قال سمجھنا بہت اہم بات ایت نیک طبیعت بنا دیتی طب نیک ہو گئی ہے وہ طرح نیک کردہ میں کر لباس پہ جزار چان گیا ایک پاس اس وقت اپنے آپ برائی تو بچا دوجہ جدو بالکل گلیاں بزاراں دلدر کوئی بے پرت عورت نظر ہی نہیں ہوں دی کہ کننچ آواز پہنڈی سے محولہ دے قرآن دی اگر کننچ آواز پہنڈی یہ تنبید فرمان دی میں نے دسو خیارہ ایسے محول معاشرے دلدر کیا برائی علی پاسے سے توجہ اور دھیان جائے میں ساری تفسیر کرنا ساری تفسیر دوسری شئر کیا ہے دوسری شئر داسریاں اسلام کیا کردہ ہے اسلام اسباب برائی خ اسباب برائی ختم کردہ تیسری شہ ماحول معاشرے نا کرنے تیسری شہ کیا ہے اسلام اجدہ نظام ایزام ہے کہ اگر تعلیم و تربیت بھی کیتی ہے تعلیم و تربیت تو بعد برائی دے اسباب بھی ختم کیتے پھر بھی جہاں بننا ٹپے گا برائی کرے گا پھر اسلام نے بڑیاں شدید سخت قسم دیا سزاوا جڑی در حقیقت سخت نہیں سراپا عدل نے سزاواں منتخب کی, کیا کی بولو گل کرنا یار دلیل پیش کرنا مگر گل نظام اسلام دا ہوئے نا اگر سزا کا حق رکھد ہے تو صرف اسلام دا نظام ہی رکھد ہے کفر انگریز دا نظام سزا کا حق نہیں رکھتا ساڑا دل ملے گا میں کہ آخر کہ اگر سزا دق رکھ سزا دے رہا, بھی صحیح دو دے رہا ہے رکھ دف صرف, صرف اسلام دا نظام رکھ کافر دا نظام دے رہا چھوٹا بچہ بالکل چھوٹا بچہ ہے بالکل چھوٹا بچہ, بلکل چھوٹا بچہ دے سامنے کوئی خراب کر دے تو کٹنا شروع کر دے بے وقوف کیوں مار لے شہ خراب کی تھی تو سامنے رکھنی نہیں تامنے بچا سمجھن جوگا نہیں شہ آپ رکھی یہی کم از کم سمجھ جو جائے اسلام سجا دور جین اسلامی بنایا قرآن حدیث خوف دسیا اب برائی تچیا جے اپنے رب کی رضا کیا جے اے جہان ہمیشہ نہیں دنیا تر تو جانا ہے توجہ نال بات کو باہر ہوا پی بھی نیک پا کیا بی سامنے غیر مار من آن بھی نہ در بھی ادو ٹپیا فرد چکی فرد ہے ایک پاس یہ ہے ایک پاس اگریز کا نظام ہوبل تو لے کے ریڈیو تک ہر طرف برائی کی بیمار ہو گلیاں محلے پازار برائی نال. کوئی تھانشی تو خالی نہ ہو میڈیا ہر طرف برائی کی اگ پا رہا ہو تعلیم و تربیت بھی اج ہوئے کہ بندہ کردار نی بندہ روپیے بندہ کردار تے حیا نال نہیں بندہ پیسے دے نال بندہ الا خود ہوندا ہے جے تو چنگی جتی ہوے چن چنگے کپڑے ہوون تے چنگی گڈی ہوے تعلیم انج دی ہوے ماحول برائی والا ہوے تے پھر سونیا برائی نہیں ہوے گی تے ہور کی ہوے گا مرکز تعلیم اکٹھے دا، برائی نہ ہوئے گا کیبل نٹ ہر جگہ برائی دی بھرمار ہو برائی نہ ہوئے گا جل سجا دگ پٹرول نو اکٹھا رکھا مرد نورت نوکٹا رکھا اگ تٹرولا ہوگ لگنی ہے کہ سونے آ ج مرد عورت اکٹھے ہو گیا برائیاں ہونی پھر سزا کیوں دن ہو سزا کا حق رکھ دے ہے اسلام سزاو ذریعے قوم نو لٹنا نہیں چاہتا بلکہ سزا دے کے انسان نو انسان بنا کے مولا دی رزا بنانا چاہتا ہے سنو ان قرآن مجید میں بڑی ایک آم گل سنا سمجھانا توجہ ہوئے تر بولو سبحان اللہ بی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مولا تالا جلا مائی تل کریم فرماندہ جیڑی بیویا نے وہ تڈے واسطے لباس نے وہ تڈے واسطے لباس نے اور تو ساں اونا دے واس تے لباس ہو یہ میاں بیوی دے تعلقات جڑے ہیں اونا نو کٹے پردے وچ بیان کیتا گیا ہے کٹے حیانال میرے مولا نے بیان فرمایا رب العالمین نے فرمایا او توہا دے واس تے لباس تو ساں اونا واس تے لباس جویں لباس بندے نو چھپا لیندہ ہے جویں لباس بندے نو چھپا لیندہ ہے امی جی تو فیاں ہو جاوے ساتھی ہو جاوے مرد بھی برائی تو بچ جاندہ ہے بی بی برائی تو بچ جاندہ ہے گل سمجھنا گل سمجھنا اج دنیا سمجھان دی ہے آخ دیئے تو انہوں بولنے دا والے نہیں ہوں دا گفتگو کرنے والے نہیں ہوں دا تو ساچ چٹے ننگے لفت بول جاندے ہو بڑی کھول کھول کے گلنا کر ہو پر سونی آئے دروے میں بی, بی دے تعلقات مولا تالا نے کتنے پردے بیان فرمائے پر جدو جنا کی گل آئی ہے برائی تروکن کی گل آئی ہے مذکاری کی سزا کی گل آئی ہے رب العالمین نے سورۃ النور داغہ کیویں فرمایا سنیا اج مولا تعالی دا, دا قران رب العالمین نے فرمایا سورۃ النور انزل كل واحد منهما مائۃ جلدۃ ولا تأخذکم بهما رحمہ فی دین اللہ ان کنتھم تومنون بالله والیوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وسجنا در مولاد القرآن صنق بول الله سبحان الله ادھر ویخنا سجنا درت وجوہ سنیا جے جدو جی میاں بیوی بی دئی ہے مولا تالا فرما لباس, لباس ہو دے پر دے نال مولا تعالیٰ نے ہونا دے تعلقات رو بیان فروطنا رب لالمی جیڑی آیات نادل فرمائیے آیا اصا پردیا کردے کھول کھول کے کرنے کھول کھول کے گل کرنے آیا بجی نا یار اب سونے ہیاماں والا ہو کے ایڈا ہیاماں والا ہو کے نصیحت ہو جاوے اے تو پتا لگتا ہے وہ جدو برائی توکنا نال گل نہیں آدھا کھلے ہے تو اے نا سجنہ بولو نا سبحان اللہ, اللہ تزانی فرمایا فرمایا واحد مین واحد مام آتا جلتا سو گوڑے مارنے نے اللہ ارب العلمی فرما خد کمبی مار رب لال فرما جدو برائی ہو من لگو اگر رب نو من اگر مرنا اٹھنا من دے پھر نرمی نہ کرے کیوں وہ جہاں نرمی کرے گا وہ رب والا نہیں ہوئے گا اللہ تعالی فرما بولتا خد کمبی مفید انکل تم می نا ملا ہی رب فرما ہے جدو اسلام دی سزا چاری کرنی جناب والا نرمی نہیں ہونی چاہیے وہ جرا اپنی ذات واسطے گرم ہو جائے پر مولا دی واسطے نرم ہو جائے او بے خیر آخا ہے وہ جرا علی مشکل گسا واگو دین واسطے گرم ہوئے اپنی ذات واسطے نرم ہوئے کامل مرد آخا جا ہوں میں سب نال پہلی شاید تعلیم اندر تفصیل آپ پاس آنا وا بنیادی نکتا سمجھا توجہ ہے بولو نا سبحان اللہ وہ سونے یہ درویخ تعلیم دوالے دلا وہ تو پھر اس نال رال کے بن دیئے. بعد تعلیم بعد شہیا بنتی سب نالو پہلی بنیادی شے بنیادی نیش تعلیم دل جاوے پڑھن والا بندہ ڈاکو لوٹے نہیں بنتا فاروق آزم ورگا بنتا ہے ابو بکر شدید وا بن اوہ بنیادی نکتہ سمجھا جائے اوہ بنیادی نکتہ کیڑا ہے میرے رسول دا فرمان سنامہ ذرا توجہ اینا سزاکرال بولونا سبحان اللہ اوہ سجنہ درائخ اپنے نبی دا فرمان سن میرا نبی سرور سرکار آپ نے فرمایا او تی تو جوامِ الکالیم رب نے میں نو جامِ قلبیں دیتے نے کیا مطلب گال تھوڑی کرنا ماں مانا دھیر ہے۔ گال سمجھنا گل سمجھنا نقطہ سمجھیا جے میں ساڈے رسول دی زبان نے فرمایا ہتیا کل خطیہ ساڑے رسول نے فرمایا دنیا دا پیار دنیا دا پیار ہر بری رے دنیا دا پیار دنیا دی محبت ہر برائی دی میری گلے دنیا دا پیار دنیا دی محبت ہر برائی دی جاڑ رے جنا بائی رشوت برائی سود برائی برائی چوری برائی دنگا فساد برائی بری برائی جھوٹ برائی پر میرے رسول نے فرمایا فرمایا ہر برائی کی جڑ دنیا دا پیار ہے وہ جی دنیا دا پیار آ جائے گا اتے ہر برائی آنی ہے ای مطلب ہی نکلنا ہے آخرت پیار چاہتے ہو اللہ برائیاں بندہ دولت آلے بندہ پیسے آلے بندہ گی بندہ کوٹھی آلے بندہ روپیہ یہ گل پا در اتر آ جائے گی اگر چاہے بندے نے کن جامن نماز پڑھنے والے بن جان روے بن جان داری رکھ لرام تراب تنگے فساد ننڈی بازی ترابے چاہتے ہوئے دل اندر صرف دین دا پیار پا دیو آخرت دا پیار پا دجا دا جہان اگلا جہان ہمیشہ رہے لالا دیا ہر شہ جناب والا دنیا دی چہل پہل ہر شے فانی موک ان دے نال پیار نہ کر اگلے جان نال پیار کر اپنے مولا نال پیار کر اے خیال پانا تیرا کم ہوئے گا تے پھر برائی نہیں ہر طرح دی نیکی آ جائے گی گل کھولنا وا ذرا بولو کرو اسلام دے نظام کی گل کرو کفر خلاف بولو کئی خیا رکھنے لے مولوی دیکھ لے پیچھا کرو یہ مولوی کتنے پڑھتا رہا ہے پڑھتا رہا ہے گل اسلام دضام کر لو ہے یہ اسلام نظام ایڈی گیل باز اسلام دہ غلط ہے بھی اسلام نظام چلو ٹھیک ہو گیا نزدیک اسلام دا نظام تو ہو گیا برائی جی گل کرے پیچھے تاکہ آیا ایمان دسو یارو گل میں کرنا، تے چوری، اے برائی ہے کہ کوئی نہیں؟ زبانی کلامی حکومت والے برائی سمجھتے نہیں یا نہیں سمجھتے بولو تے یہ نہیں یار جی چور چوری کر کے پکڑیا جان کدی اندر بھی پوچھا گے تو کتنے پڑتا رہا ہے تیرا استاد کون ہے گندہ کب کرے زدہ احساس ہی گندہ کب دس تیرے دماغ پرائی دا خیال پیدا ہویا کیوں ہے سبب کیا ہے اگر اتے تاقیق کیتی جا سکتی اتنی نہیں کیتی جا سکتی بند نہ ہو جان گے ایمان لگ دسو کئی بار ایسا ہوتا ہے اگلے گی ٹھل کے سفر کیا گڈی ولیخ کرایہ منگ بیٹھا ہے وٹا مارشا آخرکار تیری خدمت کیایہ تی. منگیا سو نہ دن کا شیشا بن چڈیا مک مار کے نک توڑ چڈیا دس پڑدہ کتنے رہا تیرا استاد ہے ہو سکتا استاد جی اور ہی بیٹھے ہو سب پچھلی سیٹھے ادھر بائی اسلام نظام آخر ہے مولوی پڑھ کے کتو آیا ہے مدرسے پڑے آئے بند کر دیا بے. جتو برائی کرن والے بندے پیدا ہوں انہوں نے تھاواں نو بند ہونا چاہیے کرو بند کرو مدرسیا نونے چلو رب نان دینی ہے जेड़िया था चोरू तैयार होवा भी बंद होना चाहता है जिथ करने वाले तैयार होते थावा नु भी बंद होना चाहता है जिथे धिया भू नचाण वाले तैयार होंगे ने भी बंद होना चाहता है तामा इकबाल फरमा है अगर اسلام سے ہے اگر غرض تو کیا زیبا ہے یہ بات حق سے ہے اگر غرض تو کیا زیبا ہے یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے در گزر ہونا خرچے گل نتیجہ پیش کرنا مطلب میرے رسول نے فرمایا جڑ دنیا دا پیار ہے دنیا دی محبت ہے وہ سجنا درویخ وہ پڑھائی تعلیم جا پر جدو پیار اندر آوے دنیا دا کہ بندہ وڈے ہے بتا پیسیا ہے قسم خدا دی پڑھن والا کدی انسان نہیں بنے گا پرلے درجے رشوت بھی آئے گی تھی سود بھی آئے گا تھی رنڈی بازی بھی آئے گی درویش کافرم دنیا دا پیار کے بندہ دنیا دے مال نال بنتا ہے اسلام دی تعلیم وہ جہی بندیا نو بندہ بنا دا سب کے ہے سلام فرمان دا اے انسان ذرا ذکل بولو نا سبحان اللہ اے وچلا نکتا ہے تعلیم در جا تعلیم جڑی انسان انسان بنا دی تعلیم پڑھا د پڑھائی کران دیا اگر طالب علم دے ذہن دے اندر پڑھنے والے دے ذہن دے اندر دنیا دا پیار پایا جاوے دنیا دے محبت پائی جاوے آخرت و نفرت پائی جاوے پڑھنے والا کدھے کامل نہیں ہو سکتا پڑھنے والا بھگیار ہوئے گا پڑھنے والا جناب والا ڈاکو تیراسی ہوئے گا پر سونے آ درخو لاکی ملائتی ڈاکوار ٹکرے ہو سونے وہ جنو می کی جان تی اندر ترسنا آئے میں گل کرنا گل مکھانا وا مین ایک بندے نے بڑے رو کے گل سنائی کہ میں انڈیا تھا. اپنی اکا نال ویخیا کہ سی گی جا رہی ہے, ہے. ہے. جناب والا گروستا پایا ہے تیر گرو داستا دا ہوئے سر جان دے اے جد اپنے گرو دا نام سنیا ہے یا اپنی کتری وغیرہ کا نام سنیا ہے اے جان دے پر افسوس آد پاکستان کلما پڑنا سن جانے آخیا سان چنی ضرور دے کے جا سان چاہ پانی حالانکہ مسافر نو پانی پلایا جانا مسافر کو پانی پیتا نہیں جانیہ ناجرہ دل اندر بے ترسی آ گئی ہے بے رحمی آ گئی ہے جا اندر جا کوٹا اندر دل اندر دنیا دا پیار آ گیا ہے کر کے بن گئے بیرا فاروق آزم آپ کی نات دجا ہے کیوں میرے محمد نے تعلیم ایج دی پڑھائی ہے اے عمرہ یاد رکھ لے اے دنیا دا فانی جہان اے اخرت دا جہان باقی اے وجدوں دل دے اندر اخرت دا پیار آیا اے پھر فاروق اعظم تردا زمین تے اے آسماناں دے فرشتے وی رشک کر رہے ہو دین انشاءاللہ لادین موضوع میں جاری رکھاں گا اک ہور اصول ہے او اصول سمجھا کے بعد پھر تعلیم کنیام بندا اس تو ہے انشاءاللہ اللہ رزیز بشرت زندگی اُنہوں چلاو گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی دعا اللہ تعالیٰ مینو گل سمجھنے نہیں دھی نصیب فرما یار جنہ ست آخر و مالا سی دامنا محمد مباری کو سلبنا کونا سن مفا منا اور بنا فرنا بنا و نام برار ربنا ابانات نا کی دنیا ہسنتوں فلاخرت حسنتوں وقنا نا بنار ربي لي ظلمت نفسي ظلم كثيرا ولا يغفر الظنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفار الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا نا منور بنا ارو فرم یا نما دے جمع پڑی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما یا لم مولا دعا کے واسطے جس نے بیا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی میرے درد و غم کی سب شکایتیں تیرے حضور ہیں اے خدا کبھی عشک میں کبھی آہ میں کبھی چھپ کے اور کبھی مرملا یا ہی لال مولا پنجگانہ گانا نماز خیم کرنے دی تو نصیب فرما دربار سربت نوت ہونے کی توفیق نصیب فرما لا لمین مولا سنفر جو بچنے اولادیں نرینا نصیب فرما جائی لالا لمی نولا سڈے دوست نے بھی مولا حال ہالت بھی راہم کرم فرما نو بھی اولاد نرینا دی دولت نصیح فرما یا مولا وہ جنن اولاد نصیب فرمائی ہے مولا انہاں دی اولاد رو اپنے والدین دا فرما بردار بنا با ادب با بنا یا اِلان عالمین مولا اسلام دا خیر خوا برا اسلام دا ابتداد کرن والا اور اسلام دے نال محبت کرن بنا یا اِلان عالمین مولا دنیا دے اندر جتھے بھی مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پیش رہے نے چاہے غزا ہووے چاہے برما ہووے چاہے عراق ہووے چاہے ایران چاہے عراق ہووے چاہے کشمیروں والا مسلمانہ امداد فرما وہ اسلام دشمنانوں نے اے رب جہاں کل کائنات کے خالق قوم کا دامن غم دین سے بھر دے بچوں کو آتا ہو علی اصغر کا تبسم اور بوڑھوں کو حبیب بھی بنے مظاہر کی نظر دے کم سن کو آتا ہو بلبل اور محمد اور ہر ایک نوجوان کو علی اکبر کا جگر دے وس اللہ علی ہم خیر خلقی محمد والی مسابی اجمائی